جی دیکھیے تراوی سنت موقع حدیث شریف میں حضور نے ہم پر یہ مہربانی ایک دن آپ نے تراوی پڑھائی دو دن تراوی پڑھائی تیسرے دن صاحبہ کرام انتظار کرتے رہے تو حضور تشریف نہیں لائے ایک ناغا کیا چوتھے دن جب حضور تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے ترک فرما دیا یہ امت پر مہربانی فرما میں نے اس کو متواتر اس لیے نہیں پڑھایا بل اجتیاب اس لیے نہیں پڑھایا پابندی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مسلسل پڑھانے پر کہیں تم پر یہ فرض کر دیے جا اگر یہ فرض ہو گئی تمہارے اوپر اب کیا ہوگا نقصان ہمارا اور آپ کا اب اگر کوئی تراوی نہ پڑھے تو سنت موقع کا تاریخ ہے اس کا گناہ اور اور کوئی آدمی فرض اگر نہ پڑھے اس کا گنا بہت زیادہ حضور علیہ السلام نے ہمیں گناوں سے بچانے کے لیے اس کو فرض کی طرح پابندی سے نہیں پڑھایا بلکہ پڑھایا اور کو چھوڑ دیا اور یہ فرمایا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ کر دیا جائے اب تراوی کیا ہے سنت موقع دا شاہ عبد محدیث دہلی رحمت اللہ تعالی اللہ. برے صغیر کے عظیم حنفی محدس اور دیگر علماء فرماتے ہیں، یہ تراوی بی رکعت مرد پر بھی سنت موقع ہے اور خواتین پر بھی سنت ہے بلکہ شاہ عبد الق محدودی نے یہ لکھا کہ اسلامی ریاست ہو امیر المومنین ہو یا بادشاہ اسلام ہو اور اگر بادشاہ اسلام کو یہ معلوم ہو کہ کسی قصبے نے کسی شہر نے تراوی ترک کر دی تو بادشاہ اسلام اس سے مقاتلہ کرے گا یہ تک فرمایا تو تراوی کا پڑھنا بھی بہت ضروری ایک دو اس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی میں آپ کو بتا دوں بنیادی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں کہیں پانچ روزہ تراوی کہیں دس روزہ ہو رہی چلیے ٹھیک ایسا بھی ہے جیسے حضرات کچھ عمرے پہ جانا چاہتے چلیے دس دن میں پورا قرآن مجید سن لیں کہ ایک قرآن مجید کا سننا جو ہے وہ بھی سنت تے اور پھر اس کے بعد جہاں جائیں کاروباری حضرات ہیں کبھی لاہور کبھی پشاور ہیں کبھی کہیں وہ کہیں بھی تراوی پڑھ لیں ایک قرآن مجید انہوں نے گویا سن دیا اب کہیں بھی تراوی پڑھیں تو اس میں گویا حرج نے تو ایک قرآن کا تراوی میں سننا جو ہے وہ سنت موقع دار خواتین اپنے گھر میں تراوی پڑھیں بعض جگہ خواتین کو یہ شوق ہوا کہ جی ہم بھی تراوی پڑھیں گے جماعتیں بھی شروع ہو گئی کئی جگہ کراچی میں خواتین ایک تو یہ کہ خواتین کی امامت ہی مکرو تحریمی ہے ایک بات یہ انگریزوں نے کچھ سال پہلے امریکہ میں نیو یارک میں یہ شوشہ چھوڑا جب آپ وہاں پہنچے اخبارات دیکھے تو انہوں نے کیا کیا ایک خاتون نے جمعہ پڑھایا ایک خاتون نے اذان کہی بلکہ خواتین تو تھیں اس جمعے میں سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مرد بھی شامل ہوگا جمعے کی نماز میں مرد بھی شامل ہو گئے اب شرعی مسئلہ کیا ہے خواتین کے صف اگر سامنے ہو مرد اگر پیچھے ہو تو خواتین کے صف کے پیچھے دس ہزار بھی اگر صفے ہوں گی تو سب کی نماز فاصل دس ہزار صفیں بھی ہوں گی تو سب کی نماز فاصد یہ بات اب حرم شریف وغیرہ میں دیکھیے کوئی اس کا وہ نہیں قواتین کھڑی ان کے پیچھے مردوں کی نماز جماعت جو ہے وہ بھی کھڑی ہوتی وہ بھی ایک سازش میرے پاس امریکہ کے اردو اخبارات موجود ہیں کہ جس نے نماز پڑھائی وہاں بینر پر جو مظاہرہ ہوا ہے نیو یاک میں ایک مخصوص جگہ ہے جہاں مظاہرہ ہوتا ہے یو این او کے حال کے سامنے اس قطبے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے نماز پڑھا یہ نان مسلم اور جس نے اذان کہی فوٹو موجود ہے میرے پاس اس کے لمبے بوٹ ہیں جیسے پولیس والے پہنتے ہیں نا وہاں یہ رواج آن لمبے بوٹ پہنی ہوئی ہے اور لاؤڈ سپیکر پکڑ کر ایک ہاتھ کان میں ڈال کر انگلی اور وہ ازان کہہ رہی اور جس نے نماز پڑھائی نماز کا فوٹو اس نے ایسے دائرہ بنا کر کے چھاپا کہ وہ خطبہ جو اس نے پڑا وہ اس کے پیروں میں پڑا ہوا تو اس کے بعد جب مسلمان احتجاج کیا تو یہ فتنہ وہاں رک گیا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر میں پڑھے بلکہ صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں پڑھے تو حضور نے یہ کہاں ارشاد فرمائے یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے گی حرم شریف میں بھی خاتون کا نماز پڑھنا صحیح نہیں مسجد نبوی میں بھی خاتون کا نماز پڑھنا صحیح نہیں وہ گھر میں پڑھے صاحب آپ تو اتنی بڑی رحمت سے وہ کر رہے ہیں محروم یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ خواتین نماز میں مسجد نہ آئیں پرانے زمانے میں آتی بعد میں عمر فاروق نے ان پہ پابندی لگا دی ان کا نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب یہ حضور نے کہاں ارشاد فرمایا بھائی یا تو مکہ میں ارشاد فرمایا یا مدینی شریف میں ارشاد فرمایا جہاں حضور نے ارشاد فرمایا جب وہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے درست نہیں ثواب گھر میں پڑھنا تو یہاں بھی خواتین جو ہیں وہ تراویاں پڑھ رہی ہیں تو اس سے بچا جائے بال کہیں تراوی ہو رہی اس میں پھر علماء نے آخر حکم یہ دیا اگرچہ خاتون کی امامت مکرو تحریمی ہے مگر وہ امام کی جگہ کھڑی نہیں ہوگی خواتین کی اچھ سف بنتی ہے اسی صف میں وہ کھڑے ہو کر کے امامت کرے گی لیکن مکرو تحریمی ہے تراوی ہو جائے گی مگر تمام خواتین جو ہیں مکرو تحریمی کے ارتقاب کا گنا ان کے ذمے پہ لازم ہوگا یہ میں نے تفصیل بتا دی